اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپن بستی سے نکال دو یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں